ظاہر الفساد پھر برے شرک کا وبال شرک سے بچ جاؤ ورنہ شرک کا وبال ایسا ہے کہ خشکی اور تری میں فساد برپا بر ہو جاتے شرک کی وجہ سے ظاہر الفساد شرک کا وبال ظاہر ہو گیا فساد بھی خشکی کے اور تری کے جنگلوں دریاؤں کے اندر بما کا سبق عید ناس کاسبات کے نہیں چلیے کوئی شرک کو معصیت بس بابوں کے کسب یا لوگوں کے ہاتھ ہونے شرک و معصیت یہ فساد کیوں آ گیا لیوزی کہوں تاہ کہ چکھائے ان کو بعض عذاب ان عملوں کا جو کر رہے ہیں یہ باز ازار کیوں کہا کل عذاب کب ملے گا قیامت میں تاہ کے چکھائے ان کو بعض عذاب ان امال کا جو کر رہے ہیں لال لم یار جے اون کہ وہ لوٹ امبال سے باز آ جائیں قل رو فی الال فرمایا زمین میں چلو پھرو تم جیسے اور لوگ بھی تھے شرک کرتے تھے تو ان کی تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لو بال اس کا انجام فساد کا شرک کا آپ فرما دیجئے سیر کو زمین کے اندر دیکھو کیسے تھا انجام ان لوگا جو پہلے تھے اکثر ان کے کیا مشرق. وہ بھی شرک کی ہوئی سے تباہ ہوئے اور تم بھی کہو گے تباہ ہو گے تو شرک سے بچ کے توحید کے قائل بنو جب شرک کا وبال تم نے سن لیا تو اب کس پہ چلو جی توحید پہ قائم ہو جاؤ فاقم بجہ کلی دین الم ٹھیک ہے جی توحید پہ قائم ہو جاؤ پسی دھا رکھا اپنے روح کو واسطے دین کیم کے پہلے اس کے کہ آج ہے وہ دن کہ نہ ہوگا لوٹ نہ واسطے اس کے اللہ کی طرف سے اس دن متفرق ہوں گے لوگ پہلے بھی تھا کہ متفرق ہوں گے ٹھیک ہے نا ایک کفار دوسرے مومن اب فرمائے یہ متفرق ہوں گے بعت اعتبار جزا و سزا کے بعض کو جزا ملے گی بعض کو کیا ملے گی سزا فرمایا من کا فرا پہلے کفرو یہ تفرق کی تفصیل ہے جس نے کفر کیا تو اس کے اوپر وبال ہوگا کفر کا وہ من صالحان جو عمل کرتا ہے نیک جو لوگ عمل کرتے ہیں نی تو اپنے نفس نفسوں کے لیے جگہ بناتے ہیں من کافرا کے نیچے لکھو وعید اور من عاملہ کے نیچے لکھو جی وہ وعید ہے من کافرا من عاملہ میلا ہے ہے لیازیا جس کا حاصل یہ نکلے گا کہ بدلہ دے گا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ملکی اچھے اپنے فضل سے باقی رہا کافر تو سن لو لا لاجل کافرین اللہ کافروں کے ساتھ محبت نہیں رکھتے تو یہ وعد اور وعید ہوا تفرق کے اندر وہ من آیا تو دلی لکڑی نمبر جی اور اللہ کی قدرت کے نشان میں یہ ہے کہ بھیجتے ہیں اللہ تعالی ہواؤں کو مبشرات اس کے نیچے لکھو فوائد دریا ہواؤں کے فائدے مبشرات کے نیچے فوائے دریا اور مبشرات نمبر ایک اللہ تعالی ہواؤں کو بھیجتے ہیں خوشخبری دینے والی ہمارے بعد اللہ کی رحمتار یہ بارش ہے بارش والوزیر کا کومر رحمت کے فائدہ نمبر کتنی جی دو اور تاہ کے چکھائے تم کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بارش کے منافع والے تجرف پھول یہ ہواؤں کا فائدہ نمبر کتنی تین بڑی بڑی کشتیاں ہوا کے ذریعے چلتی ہیں نا اور تا کہ چلیں کشتی ہیں ساتھ حکم اس کے والے طبقہ ہو یہ فائدہ نمبر کتنی چار اور کشتوں کے ذریعے بحری جہازوں کے ذریعے وہ تجارتی سامان لاتے ہیں نہیں یہی اور تاہ کے تلاش کرو اس کا فضل روزی بالا اللہ کم کرو نمبر پانچ اور تاکہ تم شکر کرو یہ ہواؤں کے پانچ فائدے ہیں والکد ارسل کا بل کرسلان تسلی مومنین اور تخویف مشرقین بات تو وہی چلی آ رہی ہے نا کہ شرک کا وبال ہوتا ہے توحید میں کامیابی ہوتی ہے تسلی مومنین اور تخویف مشرقین اور البت کی بھیجے ہم نے آپ سے پیرے رسول ان کی قوموں کی طرف پس آئے ان کے پاس دلائل واضح لے کے فن تمنا پس بدلا لیا ہم نے مجرمین سے کیسے سے بدلا لیا من اللہ دین آج مجرمین سے بدلا لیا وہ کا نہ حکن علین نسر وہ اور تھا ہمارے ذمے امداد کرنی کس کی مومین کی امداد کی ہم نے اللہ اللہ جی دلیل اکی نمبر کتنی جی اللہ وہ ہے کہ چلاتا ہے ہواؤں کو پہلے بھی ہواؤں کی بات تھی وہ دوسرے انداز میں یہ دوسرے انداز میں ہے اللہ وہ ذات ہے چلاتے ہواؤں کو تسی پھر وہ اٹھاتی ہے ہمیں بادل کو یاپسو تو ہو پھر پھیلا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس بادل کو یابسو تو ہو منا پھیلا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس بادل کو پھر فی سما فضا کے اندر یہ کل ما فو کا جو چیز تیرے اوپر ہو کیا ہے سما تو یہ بادل جو ہیں یہ آسمانوں پہ چلے جاتے ہیں فضا میں ہیں فضا میں ہے آپ کا یہ ہوائی جہاز بھی بادلوں سے اوپر ہوتا ہے اچھا تو لہذا سما کرو نا فضا کرو پھیلا دیتا اللہ تعالیٰ اس کو فضا میں جیسے چاہتا ہے کوئی بادل لمبے چلے جاتے ہیں کوئی تھوڑی دیر پھر کرتا ہے ان بادلوں کو تاہ بتا کہ سفر منا اوپر نیچے تا بتا پر دیکھتا ہے تو بارش کو نکلتی ہے اس کے درمیان سے پر جب پہنچاتے اللہ یہ بارش جن پہ چہتا ہے اپنے بندوں سے اچانک وہ کیا ہوتے ہیں خوش ہونے لگتے ہیں لارے مارتے ہیں کہ بارش آ گئی و ان کالو ان مقفر منال مسکڑا حالانکہ بارش آنے سے پہلے بالکل مایوس تھے کہتے جی دعائیں منگواتے تھے بالو سے جی بارانی نماز پڑھو دعا کرو تھے مایوس یا نہیں تھا. تھوڑا سے پہلے بھی مایوس تھے بارشاہ کی تو خوشی میں بن کانو اور تحقیق تھے کانوں میں واؤ ہے کانا کا اسم اس کی خبر تم بتاؤ کہاں ہے لام بل سیم کیا اس کا معنی پہلے کرو اور بعد میں پیچھے لوٹو اور بے شک وہ تھے بالکل نومی من قبل یو نزلہ پہلے اس کے کہ اتاری جائے بارش ان کے اوپر من قبل ہی یعنی پہلے خوش ہونے کے من قبل ہی ضمیر کمر جا کے اس کو بناؤ خوش ہونا استبشار خوش ہونے سے تھوڑا سا پہلے بھی کہتے ناؤمی بارش کے عدم نظول سے بھی نا امید تھے ایسا ہے جب بارش کا جب عدم نزول تھا اس وقت بھی گاہتے نا امید تھے نازل نہیں ہو رہی تھی بلکہ جب خوش ہوا ہے نا اس سے دو منٹ بھی پہلے گاہے نا امید تھے سمجھے نا من قبل ہی, ہی زمیر کے کی مرجہ کیا ہونا ہے استفشار یعنی خوشی سے تھوڑا سا پہلے بھی نا امید تھے فن پر دیکھ تو الا آسار رحمت اللہ رحمت اللہ کے آثار کی طرف رحمت اللہ سے مہاراج کیا ہے بارش ہے یہ جی بڑے حصے میں بیٹھے ہیں کہ آپ تو بارش ہمیں تباہ کر رہی ہے تو بارش بھی رحمت تو وہی ہے نا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ مساغیسن مغیسن مرین مرین نافیان غیر غار جب نافیہ ہے تو رحمت ہے اللہ حمد جال ہو جب بارش نادر ہوتی تو حضور کیا بنواتے اللہ اس کو رحمت بنا عذاب نہ بنا پر دیکھو تیرا آثار رحمت اللہ کے کیسے زندہ کرتا ہے زمین کو بادنی کے بے شک یہی اللہ ظاہ کا مشارے اللہ ہے زندہ کرنے والا ہے موتا کو قیامت میں واہ والا کل شین کدی ہر چیز پر قادر ہے والا ارس اللہ فرمایا یہ مشرقین کا عجیب حال ہے ان کا شکر ہو یا نہ شکری دنیاوی اغراض کے تاب ہے ان کا شکر یا نہ شکری کیا ہے دنیاوی اغراض کتاب ہے اب ادھر دیکھو نا بارش ہوئی تو خوشیاں منا رہے ہیں یا نہیں جی وہ اظاہم یاستب شرون ہے یا نہیں فائضا صاف ہی میش اظاہب شروع یا خوش ہو رہے ہیں شکری خدا ہوا شکری خدا با تو بارش آ گئی تو شکر کر رہے ہیں خوشی منا رہے ہیں اور اگر یہ صورت ہو تو پھر کف ہے تو معلوم ہوا کہ ان کا شکر اور نہ کس کتاب ہے دنیاوی مفاد کتاب ہے یہ آگے دیکھو والا ان ارسلنا اور البت اگر بھیجیے ہم ہوا کو ہوا نہ موافق فر راہو ہو مسفرا دیکھیں اس کھیتی کو زرد تو زمیر کا مرجع کون ہے کھیتی دیکھیں کھیتی کو زیادہ ہوا بھی نہ موافے لو آئی تو کھیتی کو پیلا کر دیا لزلو میں بعد ہی البتہ ہو جائیں کہ بعد اس کے کیا کفر کرتے ہیں پہلے شکر کر رہے تھے جب سے اب کیا کر رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ ان کا شکر یا کوفر جو ہے کس کے تابے ہے دنیا ہی فائن نقلا تو اس میں موتا تسلی خاتم اللہ تسلی ہے اور بات وہی ہے جو اگلے دن میں نے عل کی تھی کہ کفار کو تشبیح دی گئی ہے کتنی چیزوں کے ساتھ تین چیزوں کے ساتھ سمجھے جی مردوں کے ساتھ بہروں کے ساتھ اندھوں کے ساتھ اور وجہ تشبیح کی کیا ہے متلا آدم سما یا سماع نافق آدم اگلے دن پڑھا تھا نا آپ حضرات ہیں تسلی خاتم بیا پر بے شک تو نہیں سنا سکتا مردوں کو یہاں اسما یوسم اسما کا لفظ ہے ذرا اور کرنا تو نہیں سنا سکتا کیا تیری طاقت نہیں وراکن اللہ یسمو میں شا مقام پہ اللہ چاہے تو سنائے ہم اپنی طاقت سے بھی سنا سکتے ہیں آپ ایک زندہ آدمی ہے گڑھا کھودو گڑھا کھود کے زندہ آدمی کو وہاں دفن کر دو تھوڑی دیر کے لیے اوپر پکارو تو تم اس کو سنا سکو گے تم تو زندہ کو بھی نہیں سنا سکتے سناتا کون ہے اللہ سناتا ہے لہذا حدیثوں سے جس قدر ثابت ہے ایمان لائیں گے یہ میں اللہ میں شبیر احمد عثمانی کا حوالہ دے رہا ہوں حضرت تصویر عثمانی میں لکھتے ہیں نصوص سے یعنی حدیث پاک سے نصوص سے جن باتوں کا اس غیر معمولی طریقے سے سننا ثابت ہو جائے گا اس حد تک ہم کو سیمائے موتا کا قید ہونا چاہیے محض کیاس کر کے دوسری باتوں کو سیما کے تحت میں نہیں لا سکتے کہ میں نے کہا تھا نا اب ایک آدمی باپ ہی کبر پہ جائے کہ میری ماں رو رہی ہے میری ماں پریشان ہے تیرے لیے کہنا ٹھیک ہے یہ غلط ہے سمجھے بہرحال آیا میں اسما کی نفی ہے کس کی اسما تو سنل اس آیت میں اسماء کی نفیسیں مترک سیما کی نفی نہیں ہو سکتی سمجھے جی آج کا لوگ جہاں بڑے غلو کے اندر آ گئے ہیں وہ کہتے ہیں جو سیما موتا کے قیال ہیں وہ ہے بھی کافر اتنا کہہ دیتے ہیں مشرے کہہ دیتے ہیں حالانکہ شیخ القرآن نے اسی مقام پہ لکھا ہے مولانا غلام اللہ خان صاحب اسی صورت روم کے اندر کہ سیما موتا کا مسئلہ صحابہ میں کیا تھا مختلف تھا بادشاہ بودر تھے بادشاہ بودر اب جو صاحبہ قائل تھے مشرک تھے نوز بلّہ پھر وہ کہتے ہیں دونوں طرف سے دلائل صحیح ہیں دونوں حق پہ ہیں عام سیمائے موتا انبیاء کا تو بالکل یقینی حصلہ پس بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو اور نہیں سنا سکتے بہروں کو پکار خاص طور پہ جب وہ پیٹ پھیر کے جا رہے ہو مدبری اور نہیں آپ راستہ دکھا سکتے اندھوں کو انجلا لاتے ہیں ان کی بیراہی سے نہیں سناتے آپ مگر ان کو جو ایمان لاتے ہماری آتھ ساتھ یہاں سنانے سمراج کام سنانے یا نافے جب اس بات سبائے نافے نہ ہے تو نفی بھی کیس ہے پہلے سمائے نافے کی نفی ہے ایسمجھ پاؤں مسلمان وہ ماننے والے ہیں اللہ الزی خالہ حکم دلی لکلی نمبر کتنی جی تیرہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو زوف سے یا زوف مانے ضعیف چیز اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو کمزور چیز سے اور کمزور چیز کون سی آئی یہ پانی مائے مہین پھر کیا بعد دوسرے کمزور کے اے مم باد ظوفن آخر ادھر زوف کے ساتھ آخر ہی لکھ لو اور نیچے بچپن لکھو بھائی ایک زوف کیا تھا نطفے کا اس کے بعد آپ پیدا ہوئے بچے ہوئے تو بچہ بھی ضعیف ہوتا ہے کبھی ہوتا ہے یہ دوسرا زوف ہے بچپن کا سما جال مم باد ظوفین اس کے نیچے بچپن لکھو پھر کیا بات ظوف دوسرے کے بچپن کے طاقت جوانی کی. پھر کیا بات طاقت کے کیا کمزوری اور بڑھاپا یخلق اخلکم پیدا کرتے ہیں جو چاہتے ہیں اور وہی جاننے والے قادر ہیں وہ یومت کو مسا میرے محترم یہ تخویف اخروی ہے یعنی پہلے امکان قیامت کا بیان تھا بکو قیامت کا بیان ہے اور تخویف اخروی اے اللہ اللہ سے دلیل دی نا کہ تمہاری حالتیں تبدیل ہوتی ہیں یا خلق شاہ جیسے چاہے پیدا کرتا ہے تو امکان قیامت کے بعد بھکوئے قیامت کا بیان اور تحوی اخروی جس دن قائم ہوگی قیامت تو قسمیں میں گے مجرم کیا کہیں گے بالا بسو نہ ٹھہرے تھے قبروں کے اندار سوائے ایک گھڑی کے قبروں میں تو بابا ایک گھڑی ہم ٹھہرے تھے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور دنیا میں بھی ایسے جھوٹ بولتے تھے اسی طرح تھے لوٹائے جاتے تھے پھیرے جاتے تھے دنیا کے اندر بکواسیں کرتے تھے وکال لذین اوت العلم اہل, اہل علم اہل علم کا جواب اور کہیں گے کہ وہ لوگ جو دیے گئے علم و ایمان کو میاں تم ایک گھڑی نہیں ٹھہرے یوں کہو کہ جب ہم مرے تھے مرنے سے اٹھنے تک ٹھہرے ٹھیک ہے جی جب ہم مرے تھے مرنے سے اٹھنے تک ٹھہرے نئے ہزار ساری ہو گیا اور کہیں گے کہ وہ لوگ جو دی گئے الم ایمان کو تائی ٹھہرے ہو تم برزا کے اندر فی کتاب اللہ اللہ کے نوشتے میں علا یوم لباس دین اٹھنے تک بس یہی یوم باس ہے بلا کن کم کل لیکن تم تھے نہ اعتقاد رکھتے تھے یوم باس کا جان لا تالمون بمانے لا تا کے دون ہے دنیا میں یوم باس کا تمہیں اعتقاد نہیں تھا تم کہتے تھے نہیں آنی کیا مر لیکن تم تھے لا تا کے دون نہ رکھتے تھے پوم ای دن اس دن نہ نفع دے گا ظالموں کو ان کے بہانے وغیرہ یہی تخفیف اور ہے ساری اس دن نہ نفع دیں کہ ظالموں کو کیا ان کے بہانے قیامت کے دن بلا ہم بون اور نہ ان کی توبہ قبول ہوگی والا کا ذرب نال نہ سیاحد القرآن جامعت قرآن کا بیان یہ سارے مسائل قرآن بیان کرتا ہے تمہارے سامنے توحید رسالت قیامت یقینی بات ہے کہ بیان کیا ہم نے واسطے لوگوں کے سی قرآن کے اندر ہر قسم کے عجیب مضمون والا انجیتا ہم اناد مشرقین اور البتہ اگر لائے تو ان کے پاس کوئی فرمائشی معوضہ آیاتن سمراج گئے فرمائشی معجزہ جیسے یہ لوگ کہتے ہیں اور البتہ اگر لائے تو ان کے پاس فرمائشی موضا تو ضرور کہیں کہ کافر نہیں تم مگر باطل پھر بھی نہیں مانیں گے اور ضد میں ہوں گے فرمایا کزال کے یت با اللہ ایک کزال کبا میں لے زال کا ہے کافتالی لیا باوجائشی تقزیب کے چونکہ بار بار تقزیب کرتے ہیں ان کو سمجھاؤ پھر بھی نہیں سمجھتے باوجائشی تقزیب کے مہر لگاتے اللہ تعالی اوپر دل ان لوگوں کے جو نہیں جانتے زد میں رہ جاتے ہیں پس بیر تسلی خاتم لمبیا بیر تسلی خاتم الانبیاء اے میرے محبوب آپ ان کی تکلیفوں پہ بدگوئی کے اوپر صبر کریں یہ بکواس کریں گے آپ کے سامنے بدگوئی کریں گے آپ صبر کریں تسلی خاتم لمبیا پر صبر کریں بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے کہ اہل حق کامیاب ہوں گے میرے محترام بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے سمجھے جی کیا تو ہم نے بند کر دیا ہے کہ پرچیاں درچیاں کوئی نہیں دے سکتا لیکن بعض جگہ حرکت کرتے ہیں طلبا جو صحیح معنی میں ہے تو وہ نہیں دوسرے مخالف لوگ اپنے ایجنٹ بھیج دیتے ہیں کہ اس قسم کی پرچی دیا کرو جس پہ مول منظور برنگیف کا ہو جائے گالی دینا شروع کرے اور پھر وہ سبق پڑھا نہیں سکے گا سمجھے جی یہی اللہ تعالی نے فرمایا اے میرے محبوب ایک کفار لوگ بھی ایسی حرکتیں کریں گے کبھی آپ کے سامنے بد زبانی کریں گے کبھی کچھ کریں گے کہ آپ بے برداشت ہو جائیں کیا غصے میں آ جائیں آپ کو اکھیڑ دیں تو جب آپ اکھیڑ پڑو گے تو کام ہوگا جی آ, یہ خیال کیا کرو اس لیے آپ نے کوئی دین کا کام کرنا ہے نا تو جہاں کوئی تقریر کرو یا سب کو پرچیوں کے اوپر پابندی کر دیا کرو کوئی پرچی بھیجے سیدھا دوسرا آدمی لیتا ہے جائے اصل مقرر کو اور پڑھانے والے کو نہ دی ہرکات کرتے ہیں قسم کے پھر میں صبر کر بے شکواد اللہ کا سچا ہے بلا یس کا اور نہ اکھاڑ دیں تجھ کو نہ بے برداشت کر دیں تجھ کو وہ لوگ جو نہیں یقین کرتے آپ تو سمجھ آ گیا نا یہ اکھاڑنا ایسے ہے کہ لوگ حرکات کریں گے بق زبانی کریں گے آپ نے اکھڑنا نہیں آپ آپ صبر کریں بے صبر نہ بنیں